سورة الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللین اذا یسر هل فی ذالک قسم لذی حجر شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے فجر کی قسم اور دس راتوں کی اور جفت اور تاخت کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے اور بے شک یہ چیزیں اقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں اس بات پر کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا الم تر التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذو الاوتاد الذين طغوا في البناد ربل مرف کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پرور دگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے دراز قد مانند ستونوں کے کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی خورا میں چٹانیں تراشتے تھے اور فیرون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے بس ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے فَأَمَّ الْإن سن ادمب چلو رب ہوں فرم ہوں فول ربی اکرمن ادمب چل فقرال فیا پول ربی احن مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے زلیل کیا بل لا ولا التراث لما وتحبون المال حبا مسکین یوں نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے اور نمسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو کل دکھ اب دکم کفی او می جم یوم سنوز یوں نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار آ جائیں گے اور دوزخ اس دن سامنے لائی جائے گی تو انسان اس دن سوچے گا مگر اب سوچنے سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا یقول یا قدمت قد لحیاتی پہ احد, احد کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا یا ودخلي تھی اے اطمینان والی جان اپنے اپنے پرور کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا